صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهمي نظرت إلى بلاد الله جمعاً كخردرة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطباً وانلت السعد من مولى الموالي مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهمين اللهم إنا نسألك إيمانا يصلح للعرض عليك إيقانا نقف به في القيامة بين يديك وعسمة تنقذنا بها من ضرطات الذنوب ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب علما نفهم به أوامرك ونواهيك وفهما نعلم به كيف نناجيك اللهم أسلح الإمام والأمة والراعي والراعية وألف بين قلوبهم في الخيرات وادفع شر بعضهم أم بعد في جميع الأوقات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 سبحان غبك غب العزت عمّا يصفون على صبح البیلا صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس مبارک نشست میں ہم حاضر ہیں جس کا عنوان ہے حضور غوث اعظم ردی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں آج درس کی ابتدا میں جن دعاؤں کو پڑھا گیا یہ ان دعاؤں میں سے ہے کہ جب حضور غوث اعظم ردی اللہ تعالی عنہ وعض اور درس کی ابتدا فرماتے تو ان دعاؤں کے ساتھ ابتدا فرماتے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 نور و فیض کا یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے صدق و طفیل امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے صحابہ اور اہل بیت اطہار سے ہوتا ہوا یہ فیض حضرت حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچا اور پھر حضرت حسن عسکری جو کہ قطبیت قبرہ کے مقام پر فائز تھے ان کے بعد یہ منصب حضور غوثی اعظم کو عطا کیا گیا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ, اللہ علیہ رحمۃ تفصیر مظہری میں فرماتے ہیں جو کہ حضور مجد الانی علیہ رحمٰ کے کلام کا خلاصہ ہے اب فرماتے ہیں کہ کمالات ولایت کے قطب ارشاد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 تم مقان اب تلکل منصبل اعمت الکرام ابنا اُہ الاحسن العسکری و عبد و الجیلی پھر یہ منصب ہوتے ہوتے حضرت حسن عسکری تک پہنچا رضی اللہ تعالی نو اور پھر ان کے بعد یہ منصب یعنی غوثیت معاب کا منصب قطبیت قبرا کا منصب حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا گیا وہ منسمہ اور پھر وہ مقام آپ کو عطا کیا گیا کہ حضور غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود اس مقام کا ذکر فرماتے ہیں اسی وجہ سے کیا فرماتے ہیں وہ وقتی قلب قلبی قدالی یعنی میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی صاف و شفاف ہے منصب القیام <الْقِيَامَة> اور پھر یہ منصب جو غسیت کا منصب حضور غسی اعظم کو ملا یہ منصب قیامت تک کے لیے ہے وہ من میں اسی وجہ سے کالا حضور غوث اعظم نے فرمایا افلت شموصلا و شم سنا ابدن اف لا اولا لا تغروب ہیں افلت شموس اولینا پہلے لوگوں کے سورج ڈوب گئے وہ شمسنا اور ہمارا سورج ابن الا افق قل لا تغروب وہ ہمیشہ چمکتا رکھے گا اور کبھی یہ غروب نہیں ہوگا اللہ حضرت امام اہل سنت اسی حضور غوثی اعظم کے فرمان کے ترجمانی اس طرح کرتے ہیں سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے نور پہ ہے سیدنا غوثی اعظم کا یہ بھی ارشاد ہے کلو بلا دلّہ کی ملکی من تحت حکمی و تمام کے تمام اللہ کے شہر میری ملکیت میں دے دیے گئے ہیں اور تمام اختاب قطب اولیاء وہ میرے حکم کے فرمبردار ہیں اور وہ میری فرمبرداری برداری کرتے ہیں حضر الخصی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبد القادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب محی الدین غوث القلین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 جو کہ حضور غسی اعظم کے آپ نانا ہیں اور سید ابو جمال الدین محمد حضور غسی اعظم کے پرنانا ہیں اور ان کے والد ہیں سید محمود اور ان کے والد ہیں سید ابوالعطاف اور ان کے والد ہیں سید کمال الدین عیسیٰ اور ان کے والد ہیں سید ابو علاؤدین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 اور ان کے والد ہیں امام سید الشد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو والدہ کے اگر اس سلسلے دیکھا جائے تو حضور غسی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسینی سید ہیں تو والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اس طرح آپ کا لقب ہے نجیب الطرفین شریف الطرفین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 شیخ عبدالقادر بن محی الدین اربلی قادری اب اپنی کتاب تفریح الخاطر صفحہ نمبر بارہ پر لکھتے ہیں کہ حضور غسی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت سید ابو صالح موسا علیہ الرحمہ اب بیان کرتے ہیں کہ جس رات حضور غسی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی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 یا ولدی یا ابا صالح اے میرے بیٹے اے ابو صالح آ تو ابن اللہ نے تجھے ایک ایسا بیٹا دیا ہے وہ ہوا ولدی کہ وہ میرا بیٹا ہے وہ محبوبی اور وہ میرا محبوب ہے یعنی حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی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 اسی طرح تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاء کا سردار مقرر فرمایا یعنی گویا کہ ابھی تو آنکھ کھلی ہے اور حضور غسی اعظم پیدا ہوئے ہیں آپ کی محبوبیت کی سند دے دی گئی حضور غسی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے الحمد للہ ہم واقعات سنتے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل سنتے رہیں گے یہ واقعات ایسے ہیں کہ جتنی دفعہ سنیں اس میں تازگی ہے روحانیت ہے نورانیت ہے حضور غوثی اعظم ردی اللہ تعالیٰ آپ پیدائش کے ساتھ ہی مقام قدبیت پر فائز تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں حضور غوثی اعظم رضی ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی طلب کے لیے سفر کیا آپ خود فرماتے ہیں کہ گیلان اور گیلان کے آس پاس جتنے علما اور مشائق تھے ان سے حضور غص آدم ردی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کر لیا اب آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال ہے اور آپ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں کہ بیل جو ہے وہ رک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے گویائی دیتا ہے اور وہ بیل یہ کہتا ہے اے عبد تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا اب فرماتے ہیں مجھ پر ایک جو کیفیت تاریخ ہوئی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 اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے مزید جانا ہے تو ہم مجھے بغداد جانے دیں حضور غسم کی اس وقت عمر اٹھارہ سال ہے اور والدہ کی عمر اٹھتر سال ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی والدہ یہ نہیں کہتی کہ بیٹا اس عمر میں تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے بڑا لمبا سفر ہے پھر میرا کیا ہوگا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 چالیس سال تک صبح کی نماز عشا کی نماز کے وضو سے ادا کی پندرہ سال تک عشا کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا صبح تک اور آنے پاک مکمل کر لیتا اس کا یہ ہرگز مطلب مت لیجیے گا کہ حضور غوث آزم جلدی جلدی پڑھتے تھے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 خوف و خشیت کا ایک عالم ہوتا اللہ نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائی پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ مجلسیں اور یہ بعض کی محفلیں بڑھنے لگیں اور لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ پھر بغداد معاللہ میں کوئی ایسا کھلا میدان نہ تھا کہ جس میں سارے لوگ جمع ہو سکیں تو پھر بغداد معلّہ کے باہر یہ بعض کی محفل ہوتی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 دور میں ایک عظیم محدث پائے جاتے ہیں محدث ابن جوزی محدس ابن جوزی نے تقریبا ہزار سے زائد کتابیں لکھیں اور آج ان کی کئی کتابیں عالم اسلام میں مشہور و معروف ہیں محدث ابن جوزی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے دستے مبارک پر تقریبا ایک لاکھ کافروں نے اسلام قبول کیا محدث ابن جوزی کو ابوالعباس احمد بن احمد بغدادی نے کہا کہ چلیں میرے ساتھ حضور غوث اعظم کی محفل میں اور یہ واقعہ بہاجت الاسرار میں امام ابو الحسن علی رحمٰ نے لکھا جن کا سن وصال ہے سات سو تین ہجری مہد سب جوزی جب اس محفل میں پہنچے تو ایک جو قاری نے قرآن کی تلاوت کی اور ایک آیت پڑھی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 تو گیارہ نکات تک محدود سبن جوزی یہی کہتے رہے کہ یہ سارے نکات مجھے معلوم ہیں پھر حضور غوث اعظم نے جب بارما نقطہ بیان کیا تو ابو العباس کہتے ہیں میں نے پوچھا اے محدود سبن جوزی کہ یہ نقطہ تجھے معلوم ہے کہ یہ معنی مجھے نہیں معلوم یہاں تک کہ حضور غوث اعظم نے اسی آیت کے چالیس معنی بیان کیے اور ہر معنی میں آپ قائل کا قول بیان کرتے کہ فلاں بزرگ نے فلاں مفسر نے اس طرح اس کا معنی کیا حضرت محدث سب نے جوزی حضور غوث اعظم کی وسط علمی کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے پھر حضور غوث اعظم نے فرمایا اب ہم قال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ نے پڑھا محمد الرسول اللہ یہ دو جملے قال کو چھوڑتے ہیں حال کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کل میں طیبہ یہ کہنا تھا کہ پورے مجمع پر کیفیت تاری ہو گئی اور لوگ جو ہے تڑپنے لگے خوف خدا سے یہاں تک کہ محدث ابن جوزی بھی حال ہو گئے اور آپ اس قدر تڑپے کہ آپ نے اپنا گریبان چاک کر دیا حضور اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں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 اور غصیت محاف کا منصب آپ ہی کے پاس ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہہ دے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں تو میں اسے اپنی مریدی میں لے لیتا ہوں اور اس کے سر پر میرا ہاتھ ہوتا ہے اور جس کے سر پر غوثی اعظم کا ہاتھ ہو اس کی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی تو حضور غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں کوئی معروم نہیں جاتا تھا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 لیکن اس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے حضور الغسی اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمٰ نظہۃ الخاطر میں فرماتے ہیں کہ ابو عبد اللہ سید سیف الدین عبد یہ عبد الوہاب حضور غسی اعظم کے صاحبزادے ہیں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 یہاں تک کہ مجمع کہنے لگا کہ یا غوثی اعظم آپ ہمیں واز سنائے تو کہتے ہیں میں نیچے آ گیا اور حضور غصی اعظم جلوہ فروض ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ حضور غوثی اعظم کا انداز جو وعض کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ وعض کی ابتدا درس کی ابتدا دعا سے فرماتے اور پھر بغیر کسی تمہید کے آپ وعض شروع فرماتے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 اور پھر حکم ہوتا ہے اے عبد القادر ہم نے تجھے گفتگو کا حق دیا ہے تم بات سناؤ میں سنوں گا تو جب ایسے احتمام کے ساتھ حضور غوث اعظم جب کی ابتدا کریں تو اس کا کیا ہی اثر ہوگا تو آئیے ہم حضور غوث اعظم کی چند نصیحتیں سماعت فرمائیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعض کا مواعث کا مجمع ہے الفتح الربانی اس میں تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو حضور غوث اعظم نے یہ بعض فرمایا مثلا تین شوال المکرم بروز اتوار فجر کی نماز کے بعد خانقاہ شریف میں مدرسہ مبارکہ میں بغداد معلہ میں پانچ سو ہجری میں حضور غوسی اعظم نے اشاد فرمایا وہ اصل ولو بکم یہ بات یاد رکھیں کہ حضور غوث اعظم اپنے مواعظ میں سب سے زیادہ زور دیتے تھے کہ اے لوگوں تم اپنے دل کی اصلاح کرو اکثر آپ کے مواعظ میں یہ بات بار بار ہے کہ دل کی طرف توجہ دو وہ اصلی شو اے لوگوں تم اپنے دل کو درست کرو اگر دل درست درست ہو ہو جائے گا تو سارے کام درست ہو جائیں گے صلی وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حضور نے فرمایا فبنی آدم متغ کے بیٹے یعنی آدمی کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے اذا سلوحت سلوح لہا سائر اروجس جب وہ لوتھڑا صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے وہ ادا فسدت فسد لہا سا اروجسدی اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے اللہ وہی القلب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 ک درتن فی حقہ دل ایک موتی ہے جو ڈبے میں ہے فی خزانہ دل ایک مال کی طرح ہے جو تجوری میں ہے الماری میں ہے فل اعتباروں فی طری لابل قفسی اعتبار وہ پرندے کا ہوتا ہے پنجرے کا نہیں ہوتا برتی لابل حقہ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 اللہ اشغل جوارحنا بتق اے اللہ ہمارے جسم کا اعضا کو تیری عبادت میں لگا دے وقلوبنا کلو بنا اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری معرفت عطا فرما و اشغل نہ تو حیاتی نا اے اللہ اسی طرح ساری زندگی ہم اسی طرح نور میں بسر کریں وہ الحق نہ بلدین تقدم اور جو ہم سے پہلے نیک لوگ گزر گئے انہی کے نقشے قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما ان سے ہمیں ملا دے وہ رزوکنا کما رزقت جس طرح انہیں عطا کیا ہمیں بھی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما و کلنا کما کنتلا ہوں امین اللہ جیسا کہ تُو ان کا ہو گیا ہمارا بھی ہو جا پھر حضر غصی عظم فرماتے ہیں یا قومِ اے میری قوم کونو للہ تم اللہ کے لئے ہو جاؤ کما کان صالحون لہو جیسا کہ صالحین اللہ کے ہو گئے حتی یکون لکم یہاں تک کہ اللہ تمہارا ہو جائے گا کما کان لہو جیسا کہ ان کے لئے ہو گیا ان اردتم ان یکون الحقو و جل لکم اور تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے تو تم اللہ کی عبادت کرو ایک دوسرا واضح حضور غصی کا جس پر تاریخ لکھی ہے تیرہ رجب پانچ سو وہ ہجری منگل کی شام خانقاہ شریف مدرسہ مبارکہ میں آپ نے باز فرمایا درس دیا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 رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کر کے پاک کر لو وہ قلبہ بل عملی اور قرآن پر عمل کر کے اپنے دل کو پاک کرو فلبک اے شخص تو اپنے دل کی حفاظت کر تن حفیظ و یہاں تک کہ تیرے جسم کے اعضا پاک ہو جائیں پھر حضور غوث اعظم کیا مثال دے رہے ہیں سبحان اللہ کل انعین یندحو بما و ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے ایو شین کا نا فی قلبی کا یندحو من کا اللہ جواری خک تیرے دل میں جو ہوگا وہی تیرے جسم پر ظاہر ہوگا دل میں اگر تکبر ہوگا دل سخت ہوگا ظالم ہوگا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 محد عمل میں یار تقیب الق اللہ جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کیا اس کا ہی اس طرح عمل ہوتا ہے کیا اس کی زندگی ایسے ہوتی ہے وہ یقاف مم محاسبتی ہی وہ مناقشتی ہی اور وہ شخص جو حساب کتاب سے ڈرتا ہو کیا وہ اس طرح گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے القلب صحیح کا دل صحیح ہوتا ہے اس دل میں توحید ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے توکل ہوتا ہے وہ یقیناً اور یقین ہوتا ہے وہ اور توفیق ہوتی ہے وہ علم و, و ایمان علم ہوتا ہے اور ایمان ہوتا ہے کیا ہی پیاری نصیحتیں ہیں حادل قلبا سہا ب صفا جب دل سگی ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے سمیا منادات الحق حقی عز وجل من جہاد ستی چھ سمتوں سے وہ اللہ کی ندائیں سنتا ہے سمیا منا دات کل نبی ورسول وصدیق وولی و رسول و صدیق وہ ہر نبی رسول صدیق ولی کی ندائیں سنتا ہے وہ نصیحتوں پر غور کرتا ہے فہینۂ دن یا قرب من ہو پھر اس وقت وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے فیصر و ردا ہو فی منا جاتی ہی لہو یک نہ بزا علی کانکلِ پھر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور جو مل جائے اس پر وہ قناعت کرتا ہے لا یبالی بہا بد دنیا دنیا ہو یا چلی جائے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی لایو یبالی بھی جوئی و لاتشی و پھر بھوک پیاس لباس کا نہ ہونا عزت ملے یا ذلت ملے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں گم ہوتا ہے کتنی پیاری نصیحتیں ہیں جب دل مولا کی یاد سے منور ہوتا ہے تو انسان اپنی دکان پر بھی ہو کاروبار میں بھی ہو تو حلال کماتا ہے اور دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے پھر وہ زبان سے جھوٹ اس کی زبان سے نکلتا نہیں ہے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 خود الغی اعظم فرماتے ہیں کلحو حوث یہ ساری بیکار باتیں ہیں کہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو لاجل خود الغثی اعظم نے اس کلام سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو بظاہر نیک اعمال کرتے ہیں لیکن دل میں اللہ کی محبت نقی ہوتی دنیا کی محبت ظلم تکبر حسد کینہ بغض عداوت یہ ساری مصیبتیں بھری ہوتی ہیں تا فرماتے ہیں لا اندر اللہ وجل لگی لگی اللہ تبارک وطالعہ ایسے شخص کی طرف نظر نہیں فرماتا ہد الامر لا یو بی اعمال الجسد یہ جسم کے اعمال سے کام نہیں چلے گا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 خلقسی اعظم اللہ و تعالیٰ کزا قدر پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں یعنی آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی رکھے آپ فرماتے ہیں التراد الحقی الجل ایندنز القداری معت الدین تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہے وہ مصیبت آ جائے اس وقت اگر کوئی اللہ پر اعتراض کرے تو اس کا دین برباد ہو جاتا ہے موت توحید موت توکل ولی اخلاص ولیقین و روح اس کا اخلاص جاتا رہتا ہے توکل یقین توحید جاتی رہتی ہے اور اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے حضور غسیر اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا کہا ویسا عمل کر کے بھی دکھایا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 تو اس پر بے قراری اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور ایسا غم اور حضن اور ملال کا اظہار نہ کیا جائے کیسا محسوس ہو گویا کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے آئیے پھر حضور غوث اعظم کس نصیحت کو سماعت کریں اپرنت ال اعتراد الحقی عند نزول الاقدار موت الدین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 سیفا لا یکتاؤ بھی تبغی بل اللہؤ بھی تلوار کاٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی حقیقت میں کاٹنے والا اللہ ہے تلوار ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے وہ ان نارا لاتو رقو بھی تبغی ہا بل اللہ المحرک آگ جلا نہیں سکتی اصل جلانے والا تو اللہ ہے آگ تو ایک سبب ہے لا یش باؤ بغی تعام لا یش باؤ بل اللہ جش باؤ بھی کھانا وہ خود بھوک نہیں مٹا سکتا اللہ تعالی بھوک مٹانے والا ہے کھانا تو ایک سبب ہے وعین الماء لا یوروی بغی بلی اللہ عز المروی بھی پانی وہ خود پیاس نہیں بجھاتا بلکہ اصل میں پیاس بجانے والا اللہ ہے پانی کو تو اللہ نے سبب بنایا وہ ہاں قزا جمیع الاسبا بھی اختلافی تمام کے تمام اسباب اور اس کی تمام جن سے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 تو پھر فلیما ترجیو تمام معاملات میں پھر تم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں لاتے بتا تو ہوائی اور تم اپنی ضروریات کو اللہ کے سپرد کیوں نہیں کرتے کتنی پیاری نصیحت ہے آج دیکھیں اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو وہ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 انشاءاللہ عز و جل ہماری ساری مشکلات آسان ہوں گے حضور غص عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اشارت فرماتے ہیں اتیعوہ تم اللہ کی اطاعت کرو فَإِنَّهُ يُعِزُ مَنْ عَطَعَهُ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے لَا تَعْصُوهُ اور اللہ کی تم نافرمانی نہ نا کرو فَإِنَّهُ يُضِلُ مَنْ عَصَاهُ کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی فرمانی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے ان نسر و بھی مدد دینا اور ذلیل کرنا یہ رب کے دستے قدرت میں ہے یو عز و بل جسے چاہتا ہے وہ مدد دے کر عزت دیتا ہے وہ یوزیل و بالخلانی اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل و رسو فرما دیتا ہے خدر غسّ اعظم رضی اللہ تعالیٰ کن نصیحتوں سے ہمیں آج اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور اسی نصیحت کو پھر ہم دہراتے ہیں کہ آپ نے فرما فلیما ترجن الفی جمی امور کم اسباب کا انکار نہیں ہے لیکن سب سے پہلے دل رجوع کرے رب کی طرف پھر ڈاکٹر کی طرف انسان جائے پھر گولی کی طرف جائے پھر دوائی کی طرف جائے پھر دنیاوی ظاہری اسباب کو اختیار کرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیتوں کو ہم نے سماعت کیا اور آپ کی یہ نصیتیں جو جگہ جگہ ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں الفت الربانی میں اگر آپ حضور غوث اعظم کے مواعث کو پڑھیں تو یہ جملہ بار بار اس مفہوم کا جملہ ملتا ہے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 اللہم اشغل جوارحنا بطاعتک و قلوبنا بمعرفتک طول حياتنا في ليلنا و نہارنا و الحقنا باللذین تقدمو من الصالحین و ما رزقتهم و كما کما کنت لهم آمین ثم آمین بجاه النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم سونے والے سونے والے والے رب لال لال کی ضرورتوں کو بلند کرتے اپنے اپنے سے دنیا کے خیالات اپنے فارغ کر کے اپنے آیا کو قطرہ آنکھوں سے ہست مام ہست مامستا ہست رامست ر پر کو اپنے اپنی جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے یا اللہ چاہے ڈاکٹروں کے پاس علاج نہ ہو چاہے کوئی مرض میں مبتلا ہو چاہے کیسے ہی مرض میں مبتلا ہوا ایک دکھا جو مسلمان بیمار شفا دے دے اور اس میں جس نے اپنے کو شفا کا جو سوال کر رہا ہے وہ اللہ شفا عطا کر دے آئین ہے ڈاکٹروں یا, یا محبوب و کی محبوب بناوں بناوں کا مصیبتوں پر عمل کرنے کی توفیق یا اللہ دل سے دنیا دل کا خیال دنیا کی دنیا دل دل دل دل میں رہ کر دنیا ہی کی فکر ان تمام تمام چیزوں سے ہمیں آزادیا آزادی تھا یا اللہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے ارشادات کے بیور کی کرنے ہمارے سینوں میں روشن کو داخل کرنے ہمارے دل کی دنیا بدل جائے دل کی سختی دور ہو جائے ہمارے دل کا علاج ہو جائے اے یہ دل تیری یاد سے معمول ہو جائے تیرے مخبوب علی صلات و السلام کی یاد کا مدینہ بن جائے حضور غوث عظم کے گھن کا مپرد اس پہ ڈال آئے کو دور کر کے ایک ایک پر میں عبادت کے نظر اور شوق ہے اس کا غیبی کرم سے رکھ دیا بدلتا ہے ذلتوں کو عروج سے تبدیل کرتا ہے بچانے والے سے بچانے والے کے سبانوں کی حفاظت فرما ہمیں ٹھوکر لگنے سے بچا ہر سے اور وہ عادتیں عطا فرما جو تیرے ولیوں کی عادتیں ہوتی ہیں محفل ہے اس اس محفل کی برکت سے ہماری بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدل دے دے تیرے سوا کوئی نہیں بہتر فرمائے برے اخلاق سے ہمیں دور کر دے جمیعی احوال حضور غوث آزم کی یہ دعا, دعا ہمارے حق مقبول, حق مقبول, حق مقبول فرمالے لے. لے. کہ اے اندار تیرے سعاد ہر احوال عمال میں ہمیں عدب نصیف فرما دے یا اللہ حضور غوث آزم وعد سے پہلے وعد کے بعد وعد کے درمیان جتنی دعائیں مانتے تھے جو خیر کا سغال کرتے تھے جن شرف سے بنا مانتے تھے حضور غوث آزم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ناجرت اور آزم آزم کی دعائیں ہمارے میں قبول و منظور, منظور فرمایا کا جن جن کے رشتے نہیں سکا والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈ کے اطا فرمان جن کے رشتے ہو گئے سکون اور چین امینان عطا فرمان یا جن کے جن کی اولاد, اولاد نہیں اولاد نہیں اولاد کی اولاد تھی اور بچپن ہی میں وہ رحمت عطا فرمانے والے پہلے سے حضور آگاہی رحما کے سچکے سے امام تازہ غلام یا محبوب جو سفر پہ روانہ ہو چکے جہان کی عزت عطا فراہ یا اللہ مدین فرما۔ یا یا یہ نور مستفیٰ ہے اس اور مقروضوں کو بار فرمان قادری فقیروں کی ہر میدان میں لاج رکھ لے نورے نوکری میں حضور سے آزاد غلامی غلامی میں میں ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے کی ہمیں قبولیتر جو نور حمزہ, حمزہ میں بچے زیرے زیرے زیرے تعلیم, زیرے تعلیم, تعلیم ہیں ان, ان پر جو اساتذہ انتظامیہ محبت, محبت کرنے والے ایک, پر ایک کو ایک دنا حمزہ دنا حمزہ ووسے ووسے آزم آزم کے Yummy, رحمد yeah yeah, یا رحمد خمدانی یا اس خمد میں کوئی دکھ غم اس ہو تو غم سے فرما خوشیاں فرما اے مالک اولاد اولا ہے تو اسے عالم عالم بنانے کی ہمیں توفیق کو ہمت عطا فرما سعادت مند بنانا دنیا کی دیکھا دیکھے دنیا کی گندنی دنیا کی صرف لالچ تمام تباہی بربادی سے ہمیں بچا, بچا کر نور کا وہ راستہ عطا فرما جو نے اپنے پیاروں کو کو راستہ عطا کیا ہے اے کریم اعظم کے ارشادات کے اثر کا راستہ ہماری دعاؤں میں اثر عطا فرما ہماری زبان میں اثر اطا فرما اللہ با اثر و با دار باーん باーん بنا اس محفل میں اگر ہو تو محفل کی برکت سے ہر کو مالا جن کا دانچا مکان نہیں مالا انہیں مکان شادا اور جنت کے محل بھی مشکل کر فرما. فرما اس, اس میں فلم فل کو قبولیت, کو قبولیت, قبولیت کا درجہ فرما. فرما جتنے دل میں ارادہ لیا گیا تمام کو اپنے فضل سے قبولیت کا درجہ آتا فرما حضور غوطے اور قرآن تفصید کے واسطے, کی واسطے, واسطے سے اوراد اس کا سوال حضور نور علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تمام امیہ علی وسلم تمام صحابہ علی والحان سیدنا ابو بکر صدیق فاروق اعظم مصباح غنی ملائکائنات اشراق مبشرا حضور پر نور علی علیہ وسلم کے والہ داری میں تجبین تو غیرن منبع سقا سید الشهداء امیر التواب فاعل الخيرات کاش و شروق سیدنا حمزہ مصعب بن عمیر عبداللہ بن عبد محمد کے اور و روشن سے قبول فرمان شیخی آزاد السلام علامی اور بالخصوص بالخصور جو پہلے محفل میں ہمارے ساتھ اور یادات میں <سؤال> <بود کیس سؤال> میں دنیا تمام کو اور اس قبول اور منظور منظور جو میں جو ما فضل سے اپنے کرم سے